मिस्टर जनाह और अल्लामा इकबाल का फर्क बयान कर रहा समय मिस्टर जनाह ने जी मकतारी दी गई थी तिरंगियों वो ये बी क्योंकि दा सी सिर्फ हिंदुस्तान नु पालना دو تاکہ او وہ پالیسی دو کو قڑا حکومت کروا لی وہ قائم ہو جائے اس نے پریشانی ہوئی سی اس وقت جس وقت اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ہندو سکھ اور مسلمان تین قوم تنگ آ مت بجنگ وہ انگریز نے لڑ گئے سن اس وقت نے پالیسی بدلی سی بھئی یار اے جے جی اسی طرح تینے قوم میرے ظلم و ستم تو تنگ آ گئی میرے خلاف ہو گئی ہیں تو اس ملک دے اندر میری حکومت دا کیا محال ہو جائے یاد آنے ہربا کرو ان واپس میں اس ظالم نے پھر اس مقصد د وہ درگاندھی فر لیا عجیب گل ہے کہ مسلم لیگ دا پہلا سدر جڑا آگا خان ہے مسلم لیگ جماعت دی کی ہندو سکھ اور ہر طرح دے مردائی تک ہر طرح دے شامل سن ادھر ہر مذہب تے ہر فرقے دے شامل سن صدارت دی گئی سی آ خان اور آگا خان اسماعیلی فرقے, فرقے دے کے وڈیری نا اسماعیلی فرقے دے یافل لغات کتاب ہے ساری لگا دیج لکھا بھی اسماعیلی فرقہ جڑا نا ایک گھوڑے دے نو خدا سنکھا ہے جڑا مٹی کا بت پوجا سی او مخالفت کا باغ لکھایا گیا جڑا گھوڑے کے نفس کو خدا منہ وہ راب روپئے بنتا اج بھی سمائری سڑک اپنے آپ غیر مسلم کہہ بر ملا کہ ابھی مسلمان نہیں نہ مسلمانہ مسلمان چاہتا دینے نہ لے اج بھی اسلام اس فرکے لائن دور ایک ساتھی سا نکلے سکندر صاحب ان کا نام ہے دو برا <coughs> <coughs> ایک واپس ہو گیا نوز بلا ایک قائم رہ گیا <coughs> <coughs> سکندر صاحب دبان ہی سارا کچھ سمجھ لو تو گا بھی یہ تو خود اسی یعنی ایک غیر مسلم نو سمجھ دے آپتے سلمان کوئی تل کسی طرح کا وہ جائز نہیں سمجھتے انہوں دے, انہ دے مذہب میں داخل ہے اسماعیلی فرقہ اسماعیلی فرقہ فاطمی جڑا سر حکم حکمران مشرد اتوں پیدا ہوا یہ انہوں نے پیدا ہو آغا خان مسلم لیگ دا صدر کا بنتا ہے بس صرف این دس دو مسلم کیسی جماع جماعت کیسے جماعت کیسی مسلم سی جہر سدر جہا وہ گوڑ دفدا منتا اور تھلے آن کے پھر مسٹر جنان آئے بے. میرے حضرت صاحب چھوٹے فرماندے ہوں نے اونے ننگے نگے اصے انگے oh, آئے <laughs> ان گھر دنیا پھر لانگ سر ملا پیر ان کی اخیل کی پتہ نہیں اگریز مالج نشا کیڑا سی ادا شدید نشا خیر <تصفح> مسٹر جناب باغ واسی دی مخالفت دا اور سی دو تہذیب دو قوم نے کٹیاں نہیں ہو سکتی اقبال سی سر کی تک تو تگریز والے ہی محد کرنا اقبال تے مسٹر دی ہمیشہ جنگ رہی سڈے کول کتابیں پہ ہیں یہ لانتی ٹولہ آخری دو سال صلح سولہ کرا مسٹر نے تو اقبال نے اچھا جی میں کہ بئیمان اقبال نے آخری دو سال ہونا سی لانتی آج سے لیے مرن لگا سا اسلے بےمان ہوگ پیا جے پہلو جھگڑا رہا کفری مان تے آخری دو سال صلح تیرے پیو کرا چڑی تھی آخر اقبال نے صاف خلاف شیر لکھے لیگ والوں نے بنایا ہے کلام اقبال مقبوط چھپیا پھرتا وہ کٹ دواب شکو دیں یہ جواب شکوا دے بند نے یہاں سورا کھ کے باقیات دیتا میرے کو باقیات بھی ہے سارا کچھ ہے پورا بندا سکنا آخری ہوئے لیگ والوں نے بنایا ہے دو روایت لیگ والوں نے بنایا ہے بڑے نام کا ایک بہت لیگ والوں نے بنایا ہے تیرے نام کا بت کیونکہ محمد نہ سی محمد علی اکبالوں بت پیا آخر لیگ والوں پجاری پیا آخر کیوں آخلا اقبال سی بھائی مسلم قوم الگ کافر قا, قوم الگ انہوں دو قوما کا آپس اختلاف اتنا شدید کہ وہ ذاتی اختلاف دی حد تک پہنچ چکے یعنی جی میں ذاتی اختلاف ہوں دا ہے، ذاتی دا مطلب ہے کہ ہوں وسائت ختم سمجھو ہی میں سمجھو انعد اور حد انتہا تک پہنچ گیا اختلاف انہیں کہا پھر انگریز والے پاسے سلاح کیوں کرا ادھر کا نام نہیں لینا قوم مسلم عورے کافر قوم اور لہذا انگریز نال اتفاق نہیں ہو سکتا کاف ہندو نال نہیں ہو سکتا سکھ ہو سکتا سارے کافروں پاسے رکھ <تصحیح> <ایک تصحیح> یہ ہوا اگریز کی گلامی کا دم بھرنا ہندو جھگڑا حالانکہ قسم خدا کی کر کے آنا مسلم قوم کی ہندو بن سکتی ہے یونیوری फरंगी बन सकती है क्यों ऐ ए महकूम रहने हिंदू हिंदू एक साड़ा बेवकूफ दुश्मन है कि दुश्मन है दुश्मन।, दुश्मन मोटी अकड़ा खुदू दुश्मन ओ दुश्मन भी है ते चलाक भी اے چاہد ہے حکومت نہ انہوں دی ہوئے وہ چاہتا ہے دلے تے کافر بن کے رہن پھر پامن حکومت کر دے رہن. اے ہوئی فرق جا کے مولانا محبوب علی خان صاحب رحم اللہ جڑے شیر بے شا آلس الت مولانا حشمت علی خان صاحب جڑے آلہ حدرت خلیفے سن دے پائی نے یہ فرق وہ کانگریس کا مسلم لیگ کا بیان اربائی شدت کتاب فرمایا دشمن ہے وہ سارے جان کے دشمن خطریے اچھا ایک لطیفے کے طور پہ عرض کر مسلم لیگ کا دشمن خالف کاف ہے مسلم جماعت جو ہو گئی مخالف کیونسم لیگ کا سو نورانی گروپ یہ کوئی مسلم لیگ کے مخالف رہے مسلم لیگ تو ہو گئی نا گنجے پارٹی والی مسلم لیگ نواز گروپ مسلم لیگ کاف گروپ ہر دوسرے ایک دوسرے مخالف نے کے نہیں مخالف نے تو کافر کیونکہ وہ مسلم لیگ وہ مسلم لیگ یہ <slime noise> مسلم لیگ ہے تو کافر لیگ ہے وہ مسلم لیگ ہے تو کافر لیگ ایو اچھا پیپل پارٹی کی یہ شروع دی دشمنی کہ نہیں ہے پیپل پارٹی والے پرسار کافر لیگ بنا پاک بچا یار نام رات پتہ نہیں ایک گل کر کے میں ٹورنا مولا خدا بخش باد ہک دو بندہ آیا اگر لہان لان جنت چی لیکن یہ آئی سمجھ سی کہ چڈتا سی وہ گل جن بہاں میں دعوت کرنا نا بندہ. نا. مالو خدا بخش سارا بندہ سی لیکن کرنٹ سی نہیں رہے تو خیر اگریزی بانداری رہ گئے गल सुना हूं चौधरी ने पालिया कुत्ता राखी का कुत्ता बड़ा जुशीला सी, वफादार रात को जागना पैर देना एक दिन चोर अंदर वाल आया उन्हें मज खोली चौधरी लम्मी तान के सुता सी कुत्ता उठाया तो उन्हें رجائی کھی چودھری مجھے کلے نات پایا گیا بابا واہ نوتا سی گہری <coughs> انہیں دفے کر کے پھر لمبی تان گئے ان شروع کلے دون... کلے تو مجھوں نے کھول لیٹیا پتا فر آئی کھیچی انتھر ماریا باہر نکلے آخر کرمی تر کے سو گیا سویر ہوئی ہوں ادھروں میں کلا خالی ادھروں ویخے کتا مریا کدی روے کتے کدی روے مجھے چھیک کہ تکلیف بڑی دیتی میں رضائی کھچیے آپ مجھ لے گئے تیرا سارا کچھ لے گئے ना जा मां नींद सौ जो तेन नहीं दिसद्द नहीं वेख सकना है, तू अन्ना तू सिर्फ टुक्र पानी जोगा है सू अ तला कलमवाजी की दर्द पैदा कित दर्द जीत तिरने फिक्र जींदिरने कई बंदे ऐसे होंगे मैं आना हूं उन्होंने अपनी फिक्र नहीं होंगी कई ऐसे हों अपनी होती कई ऐसे होंगे घर की होमसाय द नहीं होंगी کئی ایسے ہوں نے محل بھی نہیں ہوں کئی ایسے ہوں سارے جگہ چلے پہ تڑپتے ہیں چالا درد دولت مل جائے تو نرخان درد تھوڑے جا مقصود یہ ہے کہ میں پڑھنا اس واسطے ہاں کہ تاکہ مسیح لب جائے نوکری لب جائے بابا سور کا خاوا لان سے یا تبی نبیاں وائرس تے نبی کی زندگی کا مقصود ہے ان تے لا سالوں کو مل میں کوئی اجر نہیں منگتا اللہ اللہ دی تال کرو کسی جگہ تے اللہ تو ڈرو اون میرے پیچھے چلو بس میں پیغام دینا تو <tip> احمد دے وارے او بندہ کدی حق نہیں لائے جا بندے کا اور اور بھی ظالم دین تو ظالم تین ہوئے ساری دنیا کما کے ہزارہ طریقے کھا رہی جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو بیچ بیچ کے ضرور کھانے अपना नबी पाक सरकार दीन दलील कर जरूर खाने क्यों बनाया चाह पानी का फटा ना समझ चा पानी का फटा नहीं चाह पानी का फटा समझ रखे आडर, अगला आर्डर दे, तेज पत्ती ला दे दुध पत्ती ला दे सरकार जो मौजू आगा उ पत्ती आएगा पैसा साजी का मौजू तेरी मर्जी का चाह पानी के फटे आने सूल है चाह पानी का सजना फटा नहीं इकबाल साहद बेवकूफा ने आम गल नहींत फटा है मौत का सूली का फटा है इन चाह पानी का फटा ना समेन जे बोलेगा सच ایتھے ٹنگ دیں گے. ایتھے دیں گے. Oh, ल, جے بولے گا جھوٹ اگے رب ٹنگ ٹنکیچنسے تیار ہو تو ممبر دے لگ نہیں تے کرمیا کوئی ہو لال لا لان سے انہ سے جنہ دین دی تعلیم ناش کا ذریعہ چار نوکری اور لکھ دیو نہ یا سمبیاس یہ حقدار ہیں صرف میرے علی شاہ ور گاہ جی حق چار یار جدو گے اللہ ایک نو گے نہ مولا علی راضی نہ تین تو جگ کر کرنے مولا علی آپ راج ہو جاتا کر میں خیر دل نہیں رجیا جدو حق چار یار آئی گل رہے پاسے پر خیر یہ تھوڑا نبی فرما رہے بیام یوبر رفو درہم والا درہمن ولہ دینار آرمایا درہم دنارس نہیں بناؤں گے اللہ اللہ> اللہ! <سلام> <سلام> <سلام> کیا؟ دینار دا علم, کا بناتے. <سلام> <سلام> <سلام> علم ہی درہم دینا دینار وہارس کھلاؤ گے جب درہم دینار کا وارس نبی نہیں بناؤں تو درہم دے واسطے جہا علم ہے وارس نبی کنا دینا دینار تے بان گیا مقصود تے علم بن گیا او ذریعہ جیڑا مقصود ہے او دا تے نبی نہیں ذریعہ تے ذریع بنا جڑ دے اس واسطے نبیا دا وارش اس سے علم دنیا واسطے ذریع <تصفحان> <التصفحان> نہیں ذریعہ ذریعے نہیں ہوتا وہ اللہ واسط لیکن اب ریل دینج رکھی یہ نہیں ہو سکتا مقصد آلہ ہوے مقصد آلہ ہومید نہ آ جگ فرمان ازائم بلند ہو آرزو پست جہاں آ جائم بلند ہونے چاہیے ایک صحابی بھی روشن دان رکھتا ہے مطلب رومی شریف آپ لال سلام پوچھتے کیوں رکھتے یار سولہ تک آئے آپ نے فرمایا جی آزان دی نیت کرتا ہاان بلند ہو جانا نیت آلہ ہو جانی ہوں عمدہ نیت ادنا جھوچ ہے وہ سارا کچھ بچنا ادنا مقاصد آلہ مقصد آ لیکن مقصد تعلی بنگا رہتا او جی ایسا ٹوک دین مقصود بناو گے خدمت اللہ رسول دے دین دی خالص دی خاطر خدمت مقصود بناو گے یہ تو نہمکن ہے پرور پروردگار سارے جگ نے اپنے دین پالے. <تصفح> زمیری ہے ہی بخیا زمین ہی بکھیا تو نیچا آگوں ہڈی کے کھلونا ہے پھر سجنا نبیا بارے بنتے ہیں دے وارث نبیا بارے سے بنتے ہی بلاندو مالیجا ولی دنیا فرما میرا دنیا نل کی اللہ تعالی دنیا کا چابیاں ہی ان فا مفاتیہ مفادیا دنیا سارے دنیا دے خزانے دیا چابیاں فرمایا اللہ تعالی عجیب گل وہ فرمانے یہ سونے یہ خزانے دیا کجیا سب سمجھ نہیں لگی سلام سلام. تو یہ نہیں ہو سکتا فوری نے دشمنوں کھواوے سجنا نوکری وہ آدھا حضور کھاوا گا کیوں آپ فرما نے بےلی وہ ویخو یہ کہہ دشمن بنا گا کھاوا مجھے روزی دے گا سجن بنا گا تو بخا مارے گا سوز میلا نیچا تو نیچ رب نی سمجھا کسی چودھری کا تن جب کا بنے تین فکر لگ جفس کافر ہوا ہو کر سا بھی دیکھو لانتی نے جسے جی اٹھارہ سو ستوجا کا حال وکیا پالو بسی صرف ہلوے حل خور حلوے واسطے نام لے باقی کسی ہوں تو آ کے مولوی بریلوی اتنے آ کے مکا چی سختی بڑا ہوں حالات ویکو کتنے गल चल सकती मैं सरकार नजर इतने रब रसूल दी चल सकती हूं जग बदल गया हूं तो हालात मुर्की कर सकता है जिसे रब रसूल बन गया ठिडेला ठिडेला तेनों हर दुनिया न टुरना उतो उत बकवास बन गई है चल चलो तो मुदर को हवा हो जाए हजरा सब जगह चलना पल्ला बनाइया ना मुसले ने جگ چلنا پہلے حضرت صاحب بھائی خدا دی حضرت صاحب جگ رکھنا اور رب رکھنا سوکھا یہ گلا بنائی اور سارا گلان منافقہ اگر جگنا ہوتا تو سد لمبیا سلام بت بنتے نا بت پوجتے کیوں جدو آئے سن اس لیے جگ بت پوجن دیں دسو ایمان بوت پنے جگے گا ربا کی بکواس کرنے پھر سرکار کلما تو نہ بڑی ہے یار کام کام سکار تو بدنام نہ کریے بڑے عظیم ساڈے ورگے فدو متی نہیں ہو سکتے ایمان میںق جی اقل بن چی گدا یار جی مشال دین سارے کو بے وقوف جانور تو سرکار کو اکل پا گیا آپ فرما نے جا صاحب فلانے میں سد آپ کا وشال شریف ہوا تو خوہ اچھال مار کے مر گیا جانور ہو حدرت بسیرت ہوں افواہ اڈی اگریز حکومت دینا چاہتا اگریز حکومت دینا چاہتا افواہ اڈی یہ میں کرنا کسی فن کا امام ہونا ہونا آخل سنت کا امام ہونا ہو <coughs> اللہ فان دے امام ہر سدی ہوں ایمان صحیح بلکہ میرے دے امام ہر مذہب چلمی بلاگت موت گمراہ فرکش بڑے بڑے امام اس فن ابو بی ابو معمر بن مشنہ امام بخاری لغت دیگل، بخاری شریف جو دے حوالے کرتے ہیں ایت ادلی سنی نہیں لیکن امام بخاری دا امام نہیں سننے لغت دا امام سمجھیں اسی طرح منٹ کے یعنی وہ عربیہ اولو اقلیہ اکلی اسلامیہ سمجھ لگی فن دے حساب امام ہوتے رہے مثلا حدیث دا امام کوئی ہوا فلانے پن کا ہوا اصول حدیث دا ہو گیا اسما اور اجال دا ہو گیا صاحب فلون دمام ہو جائے. لیکن اہل سنت دا امام یہ نسی بنتا مکمل تمام فنون ابور بھی تہ تک نک تو نال جانا ہوگی پھر استو ایک اللہ تعالیٰ کا فائد ایک خاص ہوتا جا کسے کو نہیں ہوتا وہ فنون ماما کول نہیں ہوتا او کی کہ اللہ تعالیٰ دی تائید توفیق نال شامل ہوے دے دل کے اندر خدا تعالی دی طرف ایک ایسا نور اہل سنت کے مشائل جدو بھی پوے تین حق نقطے جاتے اعلی حضرت دا ترجمہ ایک امام کا ترجمہ ہے یہ مترجم کا ترجمہ نہیں ہے وہ ترجمے اہلیت نہیں بکسمیا پیمام بسیرت حاصل ہو بصیرت نال فیصلہ وہ خالی زبان جہاں کسے فن دے تقاضے نہیں ویکد وہ تے فنون بڑے رکھ کے پھر اے اے صحیح راہ ایسی کھد د کہ جس دنیا نو ہدایت ملے کیونکہ اصل امام جو ہویا ہوا سنت آخر ہدایت والوں دا امام بننا ہے جنہیں انہوں کی راہ بری صحیح کرنی ہے تاکہ گمراہی تو بچ جا قرآن پاک دے ترجمے دے اندر ترجمے دا لحاظ رکھنا گل سمجھی اگوں لوگوں دی ہدایت دا لحاظ نہ رکھنا یہ بڑی جہالت ہے وہ مترجمین ہو سکتے امام نہیں ہو سکتے ترجمہ جنہ بھی لکھے یہ نہیں سوچیا بھی اصا ترجمہ عوام آستے لکھ رہے اولما نہیں کیونکہ اولما نو ترجمے کی لڑکی عوام نا جو ترجمہ دینا تو ترجمہ ایسا کریے جے دے ایک گمراہ نہ ہو دوسرے ترجمے کا لحاظ ہے امام نے ہدایت کا لحاظ رکھا دلالت کو اور ہدایت دیگل گل کری اس واسطے کسمیا تو ان امام حال سونا ترجمہ پڑھ کے گمرہ نہیں ہونا میں شاہلی صاحب بھی پڑھے پر شرف حاصل شرف حاصل میں خوشامتی ٹو نی بڑا تمہیں پتا میں سخت آ خوشامد ساڈے چی کو اللہ دے فضل ٹبر چ کونی میرے حضرت نو سنو کوئی خوشامت والی گلو چھوٹے درد میں سنو کوئی نہیں لبے گی بھائی میرے کو <تصفح> سنو کوئی نہیں لبے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں رکھ لیکن ہر پرستی وہ نو میدہ پسند نہیں کرتا قبول نہیں کرتا تو اسی پریشان ہو جاتا مکھی اندر جانا اکھ چ ریت درا جائے تو کھلو نہیں سکتا اکھ پریشان ہو اللہ سونا فضل کیا دل ہی ایسا بنایا کہ بس یا غلط گل آئی نیڈے اندر پریشانی ہوئی جر نکلے گی نہیں سکون گل و کسے پاسے نکل جانیا امام سنت سرکار اے جی میں گل کی نا اس تو کوئی واقف نہیں کہ گمراہی تو بچایا ہدایت ہدایت دیتی ہے بس وہ آلے سنت دا امام سے کسی فن دا امام مين. ہونا یہ کوئی اعزاز نہیں اعزاز اصل اہل سنت دا امام ہونا جدو افواہ سنی دا نام بھی حالے نہیں آیا منظر امام اس لیے پہ بول رہا انیسویں جلد فٹا کوئی ہونی ہویا۔ اکیسویں جلد فتاوا شریف دی مولانا داؤ صاحب جنہیں شادی جنہ انہوں کو فتاوا شریف پیا اکیسویں جلد آپ نے فرمایا فرمایا سنو انگریز تگ ہونا خال سن اسلامی حکومت دے وے جس کے اندر تھی اپنا اسلام خالص چلاؤ فرمایا یہ تو ناممکن ہے یہ تو نامکن ہے تا کے انہیں آمکن ہی نہیں کی تھی بیٹھے اگے آپ نے فرمایا ہو سورت ایک صورت نہ ممکن ہو گئی اگے آپ نے فرمایا ہوتیں نے دو سورت یا تے گا ملک ونڈ لو ادھر ہندو ہو جائیں ادھر مسلم یعنی ادھر حکومت انہ کی ادھر حکومت یا کہے گا مخلوط حکومت بنا لو پورے ہندوستان سے رل کے بتا کے خالص نہ بنے سمجھ نہیں لگی خالص آپ نے فرمایا دوتان کافر ہو گیا اللہ تعالیٰ تو تین تمغے پاؤ گے لفظ نے اللہ تعالیٰ تو تمغے ملم تمغے پاؤ پاؤ مل کا فولا کام الفاص کا فولا ظالم جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی وہ کافر ہیں وہی وہ ظالم ہیں وہی وہ فاصق ہیں فرمایا دو سورتوں توانو حکومت دے گا دو سورت نال حکومت دے گا انہوں وچوں جیڑی بھی اختیار کرو گے اللہ طرف طرفوں تر تمغے پاؤ گے کافر ظالم اللہ ڈھٹے سونے لقب لے آپ نے فرمایا جے تساں ونڈیا ملک ادھر حکومت تمہاری درماری ہماری تو فرمایا بتاؤ ہندوستان کے کون سے علاقے میں مسلمان نہیں رہتے جیڑا علاقہ تُسا فرمایا وانڈ کے تے ہندوانو آکھو گے تُس او اوس علاقے تے حکومت کرو مسلماناں دے ہندوان تے کافران دی حکومت بنانے چے تُس ہی لازی ہوگے کہ اوس علاقے تے مسلماناں تے تُسا حکومت کرو اونا دے خطریاں ہندوان تے بھی حکومت کرو مسلمانوں کے اتر کافران دی حکومت تسان قائم کران راضی ہوئے فرمایا اللہ کی طرف سے تین تمغے پائے اعتقاد کے فتوے کے لحاظ سے کافر بھی بنو گے فاسق بھی بنو گے ظالم بھی بنو گے اگر فرمایا تصا رلوی حکومت بناؤ گے مشترکہ تو پھر بھی یہ ہوئی ہونا ہے کوف, کفار دی حکومت پھر تسان بناو راضی ہوئے اپنے نال اللہ کی طرفوں پھر ترائے تمجے پاؤ گے کافر ظالم پاسو شکریہ قسمت اللہ کی طرفوں لانت مکارا دا مکر فریب دجل منافکان دی منافقت این چانک چڑھایا کہ دونوں طریقے اوے او دو طریقے چا اپنا جدو بنیا گل سمجھا جی ونڈ پے گئی ایویں بنیا وی ادھر دو پاکستان مسلمان ہیں پھر چندرہ کروڑ آبادی ابھی تی کروڑ آبادی مسلمان دی, کروڑ دوتے دی حکومت قائم کروائی کروائی بولا پیلا کروائی سکولیاں کروائی میں ہٹ جان گا آلہ حضرت آ جان گے فرمانے گلا الظالمون اللہ کی طرف سے تین تمغے مل گئے میں ہٹ لانتی لانسی گا وہ بندہ جڑا آ چشتی آخ ج ہلو تم پتا جلسہ نہیں ہے تو میرے تے سوال تسان کی میں تے شادی شریف تصا جان کے میں نے چھیڑ لیا ہوں میں چھڑ گیا ساری زندگی آخوی وہ چیشتی آپ کتنے جمے آ میری ستر ستر سال ستر ستر سال دابے تکڑیاں سن کے آدھے وہ چیشتی آ یہ لگتا ہے ابھی تو جمے ہی اللہ کتنے سانو جس لبیا سودا اصل بھی یہاں دورت جاہلیت بھی میرا آیا دور اسلام جہلیت بھی سامنے بھی وقت اسلام وقت پگ بن کے توڑ دان کوئی سمجھ نہیں پگ اسلام ملک ونڈیا گیا آلہ حضرت نے جی ایک گل فرمائی سی ہو اچھا پھر <tired> دوسری لعنت بھی نہ آ گئی مخلوط تو مشترکہ حکومت پاکستان بن گیا ہندو ہندو حکومت شریق ہے نہیں سکھ ہے نہیں مرزائیتلے اتلے کلیدی جلدی کرار دے اندر نہیں پہلے تین دس گیا جگندر ناتھ وزیر قانون پاکستان کا مطلب کیا لا علاحا ہے لا الا اللہ اسلام سنم بوت تے جس ملک دا مطلب لا سا پڑھتا ہی نہیں ملک دے قانون دا او وزیر کے میں میرا جواب لیا میں گستاخ کافر فر نم تھرو کلما پڑھا گا پیچھے لگ کے جی پہلو مسلمان ہوئے بیٹھے میں کشمیر پیا میں ہٹ درم نہیں دی نہیں سانو یہ سمجھا جی جی <coughs> اونٹ نکیلا ہوں بال ہاتھ فٹا دے تو بچارا تر او المومن کل جمل منکار آپ فرمایا مومن نکلے سبحان اللہ حق دی گل چھوٹے تو آئے گی تو اتے جک جائے نہ حق پھر پھر وڈے تو وڈے تو آ جائے وہ آکڑ جائے تمہیں پتا پھر اونٹ کے اندر دونوں شفت ہوتی ہیں پوتر پوے تو نہیں ویستا پھر جگن مومن وومن ہوں رز حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومے کر حلقہ یارہ ہو بریشم کی طرح حلقہ یار ہو ایسا بے تمیز نہیں تمیز رکھنی چاہیے دشمن تے سجن کی وہ لانتی ہمیشہ تباہ ہو جڑے دشمن سجن کی تمیز میں کرویں دشمن دنیا کا ہویں دین دا زیر چ رکھی جہے اپنے دشمن سجن دی تمیز نہیں رکھتے دے جگے اجڑ جل جی کھڑے ہوں اس جگ اندر دشمن دی پچھا کر اور اس دشمن کی پچھاڑے اس قدرت والے تیل نماز درد پہلے لاکھ چلو شاید بڑھتا سجن دی بار گاج دا دشمن دا ذکر پیا کرنا کیوں دس اللہ دی عبادت بڑھنا پیا شیتان کا ذکر کیوں دس دا جلے آ گیا دستا پیا جلیا میرے بارگاہ بار گاہ جو دو ہی رہے گا جدو اس سور تو بچے اے دے تو اپنا یہ سلانتی تو اپنا میری لے یہ اے, اے دی نہیں مننی چل دوگلیا چل منافک چل لانتیا تڑیا بند چل دفیو کلتا پہ سڈے پتا نہیں تا پھر جائے گا سن پتا ہی چل تفیو تیرے جہاں بندہ دوست دے دشمن تلق دو محروم ہو, آآ آآ آآ آآ ہو عقل دے پیمانے پوریاں کوئی شریعت شامل نہ کرنات ہر بندہ یہاں تسلیم کر کیونکہ اقل دور اصل کے تراز بے شک ہوں پاکستان بنیا دوسری جی بن گیا جوگندر ناتھ وزیر قانون مطلب کی سا بولو قانون پھر لا اللہ, اللہ لا الہ الا اللہ, سی اللہ, بط اللہ, بط اللہ, بط اللہ دے قانون دا وزیر کھے بنیا صرف یہ منڈا मैं बरेलविया तो क्या तेरा कानून जाा तेरे आलमा च कोई भी नहीं फुद ही सन सारे मैं भाविया तो पुछागा तौहीद आया दरबार दर नाम आवे बे तेन अग ला जाती सिर्फ मैनू दस भाभी तेरी तौहीद आे टोले تیرے اسلام دے قانون چلا کوئی تو نہیں سی؟ اے ساری لانتی فدو سن اسلام ایک بھی تھوڑے چ نہیں سن میں امام حسین دن کٹن والوں پوچھا تسان بھی سارے فدو ہو۔ بول گی ویڈیو گستاخی کر نہیں تے پہلو ہی وہی نے کہا ہے گستاخ تو ہے میں پکا ہاں یہ شاکون کوئی نی میں میم خوش آمت سمجھو میں نا جن اللہ رسول گستاخی ہے میرے اللہ گی ہونا تھی گل کا جب تھی دو جیسے رکھتے جی یہ این سارا علم سمجھ بسیرت دے چو نہیں تو دائیں بائیں جنہ کے کلیا کود دلو یار وہ ایک سوال کر گیا انہیں آخیا بھائی وزیر مطلب سی لا علا لا ٹولے ٹولہ ٹولیا ٹولے سن کہ نہیں کوئی علی ولیج اللہ کوئی محمد رسول اللہ آرے. کوئی آربار سے جانا سر کے کوئی آتا ادھر کوئی آئیں کو بھی آخر سن کہ سارے وڈے وڈے امام بڑے بلے بلے بلے سڈا فلانا آلم سڈا فلانا آلم اسلام دے قانون نمجن والا کوئی بھی نہیں سی. ہوں دسو قانون کوفر کا اسلام کا مطلب کی مطلب یہ سور د گاٹے چ سونے کا ہار پی جن پتا لگا کوٹے گاٹے چوتیاں کا ہار پہ ہوں دے نہیں یار می کھانی گئی باس سونے ایویں بیٹھ کے آپ اپنی مسلت دے تو کرنی سوچی ہے سبان کے اگے دیوے بالنے گل ہم تو ہے سونے شکر اتوں آتے فکری آزادی اور زیادہ شکر فکری آزادی لو اصل بھی فکر سٹ د دے دے فکری جمہوری لحاظ فکر سے آزاد ہے میں <تصفح> کہ <تصفح> شکر جناب بس آزاد آزاد کی ایک فکر تھوڑی جی ایسا سٹ داراضنا ہوا جی تیری فکری فکر آزادی فکری آزادی دینا ہے پاس دی؟ خدا رسول گا کوفر تانت دے خلاف, خلاف یہودیت دے خلاف بولے فکری آزادی دینا دی. دے کے قسم خدا دی کر کے نا جے چوتھے دن منجی یہ بستر بولے ایک پسے نہ رکھے وہ تو دا کو بستر چک کے پنج سال تھوڑا پھرنا سجڑا حق دی گل ہے سال کی صرف ایک پاسو کھلو کے دوسرے سرے تک صرف بیان دی لوڑ ہے پورس نے کٹی کٹ نکلو لاہور سے چل پڑے آ رہے ہیں یہ اسلام آباد باشین کر دیں گے اور کر دیا گے آ گئے کئی آ گئے کئی چلیاں چلیا گئی پچھو رو بھی لے کے آئے سے جوڑا رہ گئے ہیں ایک اورا گڈی کدھر گئی کنج تین کھیا سور دیا بچیا تو بڑھی اسلام جا لے کے سمجھ لگی ہاں تا تو پھر ویکے میدان مارے بھی پہ میدان مار کے بیکے ایک دے اتے جڑا فتوہ لگنا دون یعنی ی مور ٹھک گئی بلاک ہم کف ہوں بلاک ہومل فش ہوں فتوا لگنا سی یہ تو دونوں پائے وقت پائے گئے بھی بیٹھے ہیں مخلوط بھی مشترکہ ہوں یہ ملا تبکا اج میں سجنا گل کر رہا سا مغرب دی اسلام کاریج مصروف نے سور نو حلال کرو اگریز بھیجا سور حلال یہ ہلال کرتے کٹھے ہو کے کوشش ہو رہی ہے کوئی مشورہ دینا یہ دیا قتلیاں لا دو حلال ہو جائے وہ کہتا کن کترو کوئی کوچلی تھوڑی جی ہوا لو کجرا یہ ہلا لو ای محال ہے یہ نجسل ای جس اللہ تعالی نے سر تو پیرا تک پلیت بنایا کجرا دے تو کچھ تے بھاوے لاوے اے حلال ہو سکتا نہیں اے مثال خلاصہ پیران دی لے ہوئی کوشش سور ہلال کر لو کچھ نہ کوئی آن جمال گوٹا پلا جمال گوٹا جدو ٹگ گئی بچوں پلیسی باہر آ جانی ہے چلو لانتی جڑا یورپ چ کو فرما ہے وہ اسلام نہیں بن سکتا اقبال سیاح سی اللہ مستر تیلے پلوان نے جی اقبال پہ فرما آخل نظر ہیں یورپ سے نو میتھ نظر ہیں یورپ سے نومیت یورپ سے نومیت کیون کے باطن نہیں پا میں لانتی جی لانٹی کا پوتا تین دورا پیا کھڑا ہے ہڑکا کتا پورا تٹری چڑ کے آ چنگا سی الحمد اللہ ہم خود کام بیٹھے ماشاء اللہ تھلے زیارت کرو اسے تک اس کو زیاد کرو تھے تک گئی ہے لو اہل کتاب اللہ لان دا با بھائی سب نے مر گیا کتاب دل. لانتی بن گئے نبیاں بدواواں کی تھی اللہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا <تصفح> <تصفح> کیوں فرمایا ایک تو نافرمانی کرتے تھے اللہ کی گناہوں میں پڑتے تھے دوسرا حادثے بھی گزر جاتے تھے حد سے گزر جان کا کی مطلب ہے کہ پھر حرام نو <تس bounce> <بجل borrow> حرام نہیں سن سمجھنے وہ جی لانت پئی کھڑی ہے حرام ترقی آرام کی لانت چبتلا ہوا بلہ مبتلا ببا پھر بباد اللہ قلوب تعالی انہوں کے دل آپس ایک کر چے امام ابدل گنی نہ فرمادن جی میں دھد پانی رل جاوے تو فرق نہیں راد شکل دا فرق رہ گیا مرویشان عوام تو شکلوں دا فرق رہ گیا فکر دا فرق جو کفر کی سوچ انہوں کی ہوں سی وہی ملوں دے پیر دل ایک ہوں دل ایک مکولی شکل اس دوروں پچھانے جانا بولنا پہ او انگریزی باندر پہ ہوں دوروں کہ نہیں دل فروڑو پوچھ ٹی وی مال بھی نوکی ضرورت میں کیا سرکار ج فوٹو تو بغیر تبلیغ نہیں ہو سکتی کجرا سوا لاکھ نبی فوٹو دے گئے لنتیا تے پڑی جے تصویر تو بغیر تدیل پہنچتا نہیں وہ لانتیا تصویر دی لوڑ نہیں تقریر دی لوڑ نبی تکریر کر گئے بیان کر گئے تبلیغ کر گئے فوٹو نہیں دے گئے ہاں ٹرکی ٹولا جڑا ہو ٹرکی ٹرکی جگ لو اج کل ٹرکیاں جگ بریا ایک نوی لانت آئی ہے جس ملا پی ناتھ فون لگے باندر کا پتر فلیکس کے باندر کو مو بنا پہلو بیوٹی پارلر اتنے میک اپ کر چمک دمک کے دے بندہ موتر کرے ملاد رسول اللہ مخالفت بھی اسے کا نم ٹھاؤں چاہیے کھڑا ہے ابن ماجہ شریف دی حدیث نسائی شریف دی حدیث سند سہی نا مجبور مولا علی دا گھر رے سا خاتون جنت پاک دا گھر رے مولا علی سیدہ خاتون جنت اپنے ابا پاک سد عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت شریف کرتے ہیں مولا علی فرما نے سکار آئے نے ویخیا میرے گھر دندر فوٹو تسویر پہ سن ہو سکتا میرا خرید کر دروازے کو اندر ہونا دوبارہ نہیں کیتا پہ سن گھر بیٹی پاک دئیے کا خاتون شاہ سمجھی جگ بنا تصویر محفل پوری پیو دیا چلتی ہر پاسوں کیمرہ بجتا مج سج بپ بالکی رکی آ نبیا کا وارس بننا بوسا تو ویخ اپنا پی تینوں کسے خسرے دا وارث آکھا کہ نبیا کا وارس خسرا نبیا نبت آ شہبت آرخی آ مو جوڑ جوڑ پاؤڈر بہنا تو آخل رکھی اگو فون کتے کا پوترا کھائیے گلمبیا اپنی بیٹی نے گھر بنے نہیں فوٹو فوٹو کھانا بنیا فوٹو پوترا تیرایا کتوں فراڈ لایا میں آم <مترجم> شادی تو آ میم تج کیوں تو میرے پتہ نہیں بماری گل پا جائے جی میری روز گل پہ جگ بندر اگر سار ہی تو ہے شرم مان لا سار دن داری مانتا آ گی شہد آبو ہرارا تو صاف حدیش باغ ارا سوبر سورت فرمایا ساری تصویر ہے سار ہی وی ساری جی اگلے دن دس میں سودا لینا ایک دکان دیا بندہ شکلوں بھابی لگے میں گیا تو مینو ویخ کے ہاتھ بن کے اٹھ کے ادب نلو گیا میں آخیا بھائی بھابی تدب کٹھے نہیں ہوتے گل کی یار میں آتا ہوئے کون ہے تو مطلب تیرا کی ہو سا گیا بریل بھی میں آخیا بھی آ گیا جی جانا میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی جانا میں کیوں جانا کہ گل آ جی پریشان ہے سمجھو گل ہوئی پئی جدھر بھی ج لاہور سکیم دکان بڑا وا شادی کا سامان لین گئے وہ اگو آار جی دو بندی گیا میں بہا سے تو جا رہا اتنے جو نشا اتنے وکد مرکز کا نام رکھا نشے کی منڈی میرے ساتھ ستر بندہ جیل درد رہا سی بزرگوں کا ریمنڈ والوں کا میں تو 10 پوچھا انہیں آخیا جی دس کلو میں آ جاؤں پانچ کلو میں آ جاؤں کسی مانے چکرگ ایسا سکھا پورا ٹرالا پکڑا گیا او بزرگ سالام کا کالام باہر اصوات والے پاس او دا وہ سی حاجی ابدل کریم مینو نام یاد ہوگا ہا جی ابدل کریم اتوں کے مسجد کا مرکزی صدر سی وہ دس سال ہو گیا سن جیل دا چرالا پکڑیا گیا سی چرس دا سنے ڈرائیور انکیا بھی گل ادھر گیا تو نشا پھر میں سوچا بھی یار دیت کی بندے نشے دعا میں شریک ہو جائے آخری دار ہے یار مت سنی جائے لتا اتار ہو جان سیرے نہ ہو جائے آؤ سنیچنی او سنی سنیچنی دعا نہ کرنی ہے کی آخر اللہ مان جا تو تھلے والے سارے آخر اچیا می کیوں بھائی بھائی رب نو آ سان تو نہیں نہ آتا تھی سبحان ابھی جو زمانے میں سورا سارے کٹھے ہر جرائم پیشہ کٹھا اتنے ہر پیڑا دندا کرنے سارے آزیر مشین تو لے کے سارے دعا جاؤ رب کی مانجو نہ رب آ نہیں دے تو منچ نے بنا بنا یہ شب یہ تنگ کیا سان اچھی دا جو آڈ مخلوق نہیں پکھے پا لئی نہیں منا تنا دی روپیے وال نہ منائیے تب تین بہان کی تھان لب گئی اتے جا کے ویک بوت دی کی دیکھی بیٹھنے بندے نہیں ہوں تھانچارا کہ دا دکاندار کے جی بریلویاں لگیا کر ہوں میںر وہ میں موجود ہے کند ہے کند کد جاریاں بغیرتی کرنے آ گئے آ گئے یار وہ سیانی گل ویکو بند یار آ سکنا میں ضرور ماننا مرضی مرضی ٹور جان کوئی ڈک نہیں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن گئی بھی آ گئے بیٹھے نے یہ دلیل کی اس دعوے کی دلیل ہے وہ گل سیا ہے کہ کدی آپ سوچی یہ یہ ہوا ری لائے ہوئے نہرا ہے اس ہوا فدا نے سڈے نال گل نہیں کیتی تینوں فون ایڈے چھیتی آ گیا گیا تو گل کسی دسو بند بہت نہ بولے جی شیوں کا گھوڑا جی سچی دسیا جی مینوڈے کدی ہوا فضا کن چ کوئی گوں گوں کوئی گل بات کی سکار آ گئی جھوٹ نہ بولیا جی پھر تمہیں نہیں ملا ہے جھوٹ کو بول دے یہ مطلب میں پہلے ملادا رکھیے جھوٹوں کھاتے کھلنگ گے بھی جنتی کام کہے کر نفس کا کم ہے آپ اہن رہ جگ لو اکھ اس کافر کا اسے واسطے فقیر دا دشمن ہوں اللہ کا فکیر نب سنبھالنے درپا ہوں رکھی اچھا یہ دسو ولی غوث کتب ابدال اتے کہڑا بیٹھا چلو آپ کہ کسی نالک بیا ولی بیٹھا سلطان بابو فرماندہ غوث کتب سب ارے ارے نے عاشق جان لگے ہوں اتے غوث کتب کو نہیں بیٹھا بیٹھا آشکے پوچھنی ہاتھ رکھیں گا بڑا آشک ہو سچی دس کے نہیں شروع کر دے کہ شادی کے اتنے شرافت ساڈا آدھا تیرا عشق پڑھو سو میں کیا یار ایڈی چیتی عشق عشق نال پڑو یعنی عشق ایڈی سی آ جا چکل جان ڈوب مرے فنا سوا اپنی جان دا بھی خیال مک جائے اس ڈوب مرے تو اتنے پہلا لفظ عشق دا لفظ ہے دعوی عشق تو شروع ہوتا ہے اگلیاں پاوڑیاں تو پتا نہیں کتنے تک سرکار انت اشک انتہا کتب سب ہال پیچھے نے آشک اگے نے اصل آ سارے آشک یہ مطلب ہے پہلی پیلی اشک بن گیا اتلیاں جن میں برسات محفل مجمع گنا گناہوں کا مجمع اللہ رسول کی مخالفتوں کا مجموع لانتان دی برسات پہ دی اس وقت جس وقت مستفا دی مخالفت ملاد کر رہا ہوں جن میں رامتوں کی برسات فرضی فرضی دین ہے زیادہ فرضی سارا کچھ کوئی دلیل نہیں لحم من اللہ من سلطان ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل, کوئی دلیل نہیں دلیل دلیل دلیل سب یہ باطلہ جھوٹے مفروزوں کے اتنے لانتیاں نے اپنے دین کی دی بنیاد قائم کر عمارت بنائی ہوئی عال سنت و جماعت کا دین مدد مفروضے اور داوی باطلا کا نام نہیں زیادہ یہ چیزوں کوئی تعلق نہیں اور اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہمیشہ مذہب حق دلائل اور براہین پر مبنی سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ پشاوی ادھر نہیں جن وی کو میں سجنا ذرا پیش ہاں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہوئے, ہوئے دی منفقت کو اے پاک حلال کرنا بھی مغرب کی اسلام کاری محال اقبال ہے ہلے نظر ہے یورب سے نومید امت امتوں کے باطن نہیں پاک جی میں ٹٹی نو دھو, دھو کے گوبر نو دھو دھو کے کوئی بندہ کہ میں پاک پیا کرنا پلی تو انہوں ہر کیسے آکھ رہے چگڑا پانی پلیت ہو جائے گا تو پلیت ہو سکنا ہے ٹھٹی پاک ہے نہیں ہو سکتی اقبال کا نیا اتری دیا کی در انہوں کلمیں پناہون چلے ہیں کی در مسلمان ان امتوں کے باتیں نہیں پا ہمیں ہوتے صرف ہوتے ایک شاہ جاندے نے اسلام دی دشمنی تے توہین نبی پاک دا بغل تے انا دو چرچے ہو وہ حضور دی ہر گل رحمت نو بھی نتی لانت سمجھتے ہیں وہ اس کوشش نہیں ابلیس سنگوں بھی اصا جگ نو پھیر کے اپنے پیچھے لا لنت یا تو توکا دی تبلیغ کرن چلے. اے مسلمان کرن مسلمان نو کرسلمان کرنا کول پاکستان مسلمان نہیں ہو سکتا میں ایک گل کرا روئے زمین تو یہ جو لیں میں کل میں دوبارہ پڑھ لا ٹھیک ہے سجن غلط گل ہے میں تین میںسلمان ہوتے پہلو تین بیٹھا نہیں ہر درم نہیں دلیل حق نال, نال برہان نال گل کر سانو سان مردی چھری بیٹھا پھر چی نہیں کرا دے میرے وڈے حضرت صاحب فرما دے نے پر میں سانو کھلے مار کے دین دسو قبول نے میں چھوٹا ان کی آگ وڈے کا بیاں دا چھوٹا میں کی آ سکتا اور یہ گل کسی منہ چ نہیں سن جن لابر لیڈر ہیں خدا دی لانت پئی کھڑی ہے خود آپ دین سمجھتے اس واسطے مجال دے اگے کو بندہ بول جائے رسور دا بچہ یہ رسول بنا بیٹھا لانتی کا پوترا صاحب بول پڑھ امر بال خطاب ہے بندہ امر تک چادر کتوں آئی امریک دینا کتنا پوترا سانکے بازتی منافک بئی محمد پناٹ قسم خدا دی کر کے ہر جھوٹ دی آشا ہر جھوٹ آ شکونا فکو میں محمد پنا ٹوٹانی جہاں آگ چڑیا ساریا دلیل اس مقاب چڈیا پاشا چ رکھیاں لوڑ ہی نہیں دتی میرے رب نے سیدھا ساوا پتا لگ گیا کہ یار بندہ اللہ سے تعلق نبی پاکوچا کر کے آگے بندہ سندھ دیکھا اس آخر جی میں گیا محمد پناہ میں انہوں نے آخر وہ پیری مریدی بھی کرتا بندہ سندھ درس آخر جی میں محمد پناک کو گیا دعوت دیتی ہے دھوکھا میرے میں میرے دھوکھا ہوا جب میرے دھوکا ہوا پہلا میں گیا سا میری بڑی پذیرائی ہوئی ادھر فیصلہ باد گجرال تکلیف بھی ایک جگہ میم آئے نے بھابی جان دے اشتہار بریلو مل لے گئے بھی جلسہ چل سدارتری میں چلو گیا پنجاب کسی تھانے لے گئے میم میں جا کے والے صاحب میرے نال ویکیا سے جلسے دے آسار علامات لیا میں باد صاحب آخیا تھی پچھلے جاؤ لاڑکانہ چلے جاؤ اپ وارہ پینڈے جایا وارا گران کا نام وارا تصو چلا جا واپس آخیا میں کلہ چھوڑ کے وہ اگو فرما نے میرے جانتا سی بھی کی سڑن دیکھنا واپس چلا گیا والد صاحب کہ مینو نے ایسے کمرے چ بند کر دس انسانی ہڈیاں پیٹ تو بعد ٹولا کٹھا آ گیا دا تین بندے وہاں در اصل والے نے چٹی چٹا جوڑا پایا اصلہ پٹی ہے چکیا مینو کھیر لیا میں یہ ہوں مار آخیا یا رسول اللہ ہویری بس ایواز نکلی مرحر آئیے اون کھائیے جی میں آگے جب میں وہ ہاتھ پکڑیا باپی دا نہبھی سڑتا سائ پریشان ہاتھ میں نہ یہ کی فیصلہ کیوں نہیں ہوتا فورن میری اونگ ہوئی تو میرے سرکار والوں آواز آئی کہ پترے کا ہاتھ سڈ تیری نسبت دا سبحان رکھا سڑک اسی طرح مینو اونگ آئی بس اونگ دے اندر آواز آئی ہے تعلیی کر قدم چوک کے سارے انگی نی قدم چکے نکلیا میں جنگل والا راہ پاڑ لیا اٹھے تو نہ جا میرا پچھا کرنا ٹور ٹور ٹور ٹور کے میں کسے جگہ جا سڑک تڑیا تو سیدا واپس کلار کرنا انہیں آخیا جناب ہوں گے آئی میں تحقیق تو بغیر نہیں جانا میرے خطرہ جو ہے میرے ڈکیا گیا پونے لاکھ دی بنی فرد پنڈا نگا پروا ایک لیکن ٹگ باز ٹگ بازاں آشک منافق قوم سچ والا جو ہے نائی گم ہو گیا جتھے جھوٹا دجال بیٹھا پیر برسان دیا برساں میل لگے کھڑے ایمان لال دس ہے لانت ساڈے یہ لانت انافک ہاں بےمان جھوٹ دے آشق سچ دے اشمن سمجھ اے پکی گل میں اپنے سمت گلتا کر میاں صاحب فرمایا اس دنیا کولو من منگ بناؤ فقیراہ دنیا میں لوکا کو لو منگ بنا فقیر سچے ادھر میری گل سے غور کری قسم خدا دی کر کے نا توتے اٹھ جان گے تیرے پاکستان پاکستانائی لا لگے دار بہت میں کھول کے سامنے کرایہ کتے ویخ نی تی ہزار انو چالی ہزار اتنے رکھو تو پناہ ہزار رکھو, دے آ تے رکھو دے کتے پوچھ کتے دوا لاک نبیا چاخی اتے رکھو خدا بھی کلاد چشتی لو دس نوٹ کرا ممبر پتو کی آیا شیخم پنڈر میں کرنے کر کے پار ہوا پتہ نہیں ہوں جہن والے تھے وہ اگے کما دک کلوتے حضرت صاحب گئے انہیں آخر کلو گیتر آخیا یار سلا گا گل سنو جی گلام دے رسول ہوئی آنا تھی شک کن انہاں کان فا کے انہیں آخر جا ہزار پہلے رکھ پھر جہاں ویل ہوئی نے رکھ چیتی کر ماریا ٹھوڈا ضرور دے آ شکر میاں دیا خدا خدا پر اپنی پکڑ بڑی ڈاڈی جو ہے جہ پتہ کونی کو قسم خدا دی دیتوں کی پتہ ہوئے انے رب شالا آکھ دے میں پیسے کٹھے کرنے اللہ تعالی مینو پینتڑی این دیتے انہیں پینترے دیتے نے جن روپیے میں منگتا دی سال دی کمائی میں دو قسم مکروز رہنا کرزے رہنا اور گزارا ہے مہینے دا کوئی مائی دلال چشتی دا اج تک روپیہ کسی پسے آنڈ گوان ثابت نہیں کر سکتا دا دنیا سوچے ہی نہیں اللہ نے بنے گا نہ سوچا جے تم اللہ رسول دے کمزور دے وہ نہ بنے تو خسما کھاؤ میں ایڈے واسطے کٹا کر سمجھ لگی جی خیر ہوں گل میں کرنے لگا تو پسلمان کرغرب کو مسلمان مغرب جہر بس مسلمان کرو ای چڑھا کر لو چڑھا لو ایلے پلان کر لو بینک آ گیا تو مسلمان کر لو اسلامی بینک آ رہی ٹی وی آ گیا مسلمان کرلو سکول آ گیا مسلمان کرلو لو ووٹ آ گیا مسلمان کر لو اسمبلی آ گئی مسلمان کر سور مسلمان کرنا, نو کو گال کرنا تو سو پاکستان نو مسلمان کر کے بکھاؤ مولبیا پاکستان دے مسلمان کرنے ایک شاید اگے رکھی نہ سب تو ویڈی دلیل پاکستان دے مسلمان ہونے دو سو پچانوے سی گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے پاکستان کے قانون میں گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے شرف رسول ہوا چشتی ہزور گل مکھی یہ کسی کافر نے کرنی مسلمانوں کام ہو سکتا ہے اسلامی قانون کا کام ہو سکتا ہے یا بھی مسلمان حکومت دے اس شک دے مکان کا نام ہی لوگ تو مول بھی جلوس کٹ کے بازار بدانے چاہ نہیں ترمیم نہیں ہونے دے گا رسول پر جان بھی قربان سنے گا حقا پکا ہو جائے گا بھی ایک ہی چیز ہے اسلام بنائی کھڑے تھے پاکستان دے مسلمان ہو سب تو ویڈی نشانی بنائی میں جانا کہ اس کافر ہونے سب تو ویڈی دلیل ہے اور نبی پاک دے دشمن ہوتے دشمن نبی پاکستانی جی دو سو پچانوے تازی رات پا پاکستان دی دی شک اس دا مطلب یہ ہے جا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم دی توہین کرے اس دی سزا پھانسی یہ دو سو پچانوے سی اس اسے تبصرہ کئی گوشیاں گوشیا لیکن ایک گوشا لے کے تیرے سامنے رکھنا گستاخِ رسول دی سزا پانسی دو سو پچانوے سی ہو گئی گل سمجھی اے دسو سجنوں گستاخِ رسول نو اگر کوئی غازی علم دین شہید ورگا قتل کر دے تھے ملک اس قاتل عاشقِ رسول دین شہید ورگے داستے تے ملک دے قانون انعام یا سزا ہے اگر سزا ہے تو کہڑی بول ببدرا ملک کے قانون چ آشے کے رسول واسطے جنہیں اس گستاخ رسول قتل کیتا ہے وہ واستے انعام ہے یا سزا ہے کی کہن دیر اچھا آشق کے رسول سزا ہوں یام ہوں سیے داروق کے آزم کا دورے خلافت سی عیسائی پادری بیٹھا سچے گیم کھیل رہے سن اللہ گیند اڈیے تو پادری کی گود چا پی بچے لے پادری لینا لگ گا لگا جوٹیاں فڑیاں سن ان سوٹیاں, سوٹیاں کوٹ کوٹ کے پادری مار چکا حضرت عمر نت لگا آپ یہ فرمایا فٹے لاؤ آپ نے فرمایا الحمد اللہ ہر اسلام دی شان بنی ہے کہ مسلمانوں دے بال بھی اپنے رسول اللہ کی ویرت کتاب دا حوالہ المست کل فنط مست امام ابشی لیکن اس بارکس تیرے واسطے کیمبر کا فرق ہوا سات کا سزا ایک نمبر کا فرق سزا یار کرو حقسوتی بنیادی وائر گواہ بھی یار نہیں انہیں باقی دشمن گستاخی کی موڈے نے چک لینا چاہیے مارنا چاہیے او کی لگتا ہے پھٹے یہو جہ آش کی لگتا ہے اور اتنے نال بھی گل کرتا جا کہ دو سو پچانوے سی گستاخ رسول دی سزا ہے قانون لیکن آج تک ایک گستاخ رسول پانسی لگا بکھاؤ دفع دفعہ تحت آشک رسول تین سو دو قطار گن دینا آ بھی فٹا لگایا آ بھی فٹے لگا بھی پانسی لگایا پانسی لگا بھی پانسی لگا, لگا, لگا, لگا, لگا, لگا, لگا, لگا میں رسول لگی بخانا تو ایک گستاخ رسول پھٹے لگا پاکستان مر گیا رسول اللہ ڈب مر مرتے سی تیر واسطے بندوبست کی دے حوصلہ دے کار۔ رب رسول اللہ ڈرامے کرنا تو کی تخنا تیری مکاری تو رب رسول واقف کوئی نہیں تیری بےغیرتی بے زمیری تو اللہ رسول بے خبر نے بال نے وہ کڈانا پھرنا ہے حوصلہ کر لے ترقی انہیں دے چوتی تینوں لگ پتے جان کے ترقی تو صرف سا اپنا بند ہونے بیٹھے نے تینوں نا کر ماریا ہو سکتا ہے نا چیز دی نال دید لگ جائے مردے تو اٹھ نہیں سکتے بزرگ <خلا> فرمانے <خلا> کتے کدی ہلال نہیں ہوں پا سہ تقبیر پڑھیے مردے کدی اٹھتے <خلا> نہ ہی میں سہ تدبی کریے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ جڑی جی جانوی ہونی ہے نا وہ نہیں آخنا میں گل ضرور جانے ہے کہ یار چشتی جاہ دس ایسے دے چلنا اسے اج تو بعد فرنگی نلام لگو یعنی فرنگیت سلام علیکم ہاں فرنگی نا فرنگیت فرنگی نہیں آئے گھر گھر فرنگیت انہوں نے سجنہ گا لیا گستاخِ رسول ملہ آکھیا گستاخِ رسول دی سزا پھانسی پاکستان مسلمان میا آکھیا آشک رسول دی سزا پھانسی پاکستان کافر جے او مسلمان ہونا استے کافی ہے اے کافر ہونا استے دلیل کیوں نہ کافی ہے آئے آئے آئے خان اللہ گیج میں صرف بات سبحان اللہ سبحان اللہ اگر پھٹے لگے نا صرف قانون بنے اٹا خود تفہوں وہ برطانیہ کے مہمان ہوں اتوا بہ کے جانے جانے قدمہ تھلے ہوتے سارے انہوں نے مینو صرف ایسنا دس دے کہ <coughs> صرف قانون کی ایک شک بدل بننے یہ سارا کچھ عاشق رسول بن گیا اسلام بن گیا گستاخل جیسے دشمن نو قتل فٹے لگتا ہے پیا کیا کفر کوفر دلیل نہیں بن سکتا حضور دے دشمن ہون دی دلیل نہیں بن سکتا نشان اگے سن ہال یہ دس گستاخے رسول رسول اللہ دی عزت برابر سمجھے وہ بہترین گستاخے رسول ہے جانے میری گل نہیں سمجھ رہا کہ عزت میں آتی ہے میں پتہ نہیں دے پتھر رکھ کے گلیں کر اتنا آخنا گوارا نہیں کرتا کہ رسول کسے نبی رسول دی کیا سو لاک نبی کٹھے چکریے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ وسلم آخان ادھر برابر ہے میرا اے دل نہیں گوارا کر سکتا میں کتے بدترین کافر دے بچے گستا آخر رسول پیانا تو دس کمی مجبوری آخرہ ہوا تیرے اس ملک کے تیرے قانون چ قانون ایچ. ایک ہوں کوئی بندہ کوئی فرد کوئی پارٹی کوئی جماعت یہ قانون کی بات ہے جلاؤ ہر ایک تیار گل سمجھ ذہنی طور پر جس کے ساتھ ہر ایک موافق اور ہم آہنگ گستاخِ رسول رسول اللہ دشمن نے اس جرم کیا رسول اللہ کا کیونکہ حضور جی نے گستاخی کی آپ کا گستاخی کرنا آکا کا مجرم بنے گا کہ نہیں مجرم صلاح <تصفح> توجہ جس گستاخی کرنی ہے اس مجرم کہ <تصفح> سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لانتی قتل کرنا مجرم بنیا اس لانتی دسو مسل گادی رمدین شہید مارا کسی کسی نے گادی ماریا سی کسے نو کسی <تصفح> <تصفح> <تصف یہ مار مارے ممتاز کدے مجرم بنے یہ مجرم بنے گستاخ کے گستاخ مجرم بنیا رسول ٹھیک ہے اچھا ہو ایک گستاخ بنتا ہے پیا رسول اللہ دا ایک گستاخ پیا بنتا ہے اس گستاخ کتے مجرم دے مجرم یعنی رسول اللہ دا مجرم جا گستاخ ادھر گستاخ رسول دا مجرم یعنی آشے رسول رسول سزا اور جب دونوں کے مجرم دی سزا ایک ہوئی دونوں کے گستاخان دی سزا ایک ہوئی اور دس رسول اللہ تے رسول دی مڑ عزت قدر برابر ہو گئی سارا سمجھ آ گئی ہے یا کئی رئے جی ادھر وے میں تھپڑ مار دپڑ مارنا حکومت میری تھپڑ کٹ مار دی تھڑ کٹ مار دی حالانکہ یہ گستاخی ہے میں گستاخی یہ آلائی تا, آلائی تا. جو تھپڑ اے, اے بھی حکومت تو تھپڑ کھاے میں بھی حکومت تو تھپڑ کھاوا دا مطلب ہی نکلا دی قدر یعنی اس دی قدر تس دی قدر حکومت دی نظر گستاخے رسول وہ بھی دے پھٹے دٹے کیوں آخ جی رسول اللہ دی گستاخی کی آشے کے رسول بھی پھانسی پھٹے دے کیوں اینے کے دی گستاخی کی گستاخ دی گستاخی کی پھر رسول اللہ دی تے گستاخ رسول دی قدر تیرے قانون چ برابر ہو گئی بولو ہوں تشے کی آکھی ہوں جہے سور ملا حکومت نظام شامل آستے نصاب بھی بنا کے بہ رہے ہیں مولوی آ شامل ہو سچی دس جدو ایتھوں دا مولوی ادھر جائے گا تابع رہے گا کہ وہ یہاں تابے رہنگ گے سے قانون سے نظام متفق ہونا ہے کہ دے یہ متفق ہو جانا جی جی اسمبلی اسلام کی گل کر لانتی کا پوترا صرف مس اسمبلی شریعت بولو چاہے اللہ سمجھ دے شالا جی تک آ جائے تو دس چسرت تے شریعت کی گل جا کے کریں تو سارے تری من لے یا اوتھے جو ووٹ کسرت پہن گے جی شریعت بھی منیت اللہ اکبر اللہ اکبر او میں کیا کتے کا پوترا اسلام اسلام اتے جا نہیں سکتا جاوے تو واپس آ نہیں گئے اسمبلی اسلام جا نہیں سکتا اسلام واپس نہیں آ سکتا وہ قتل ہو کے واپس آپ اور تس اللہ رسول کی گل کسرت مننی رب رسول دی گال سمجھ کے نہ مننی یہ بہترین کفر یہ جائے کفر کسی اور نا لے بولنے نہیں اچھا یہ دس جب تین مسلا در پیش ہوں آلم کو یا کثرت دے ووٹ پوانے اچھا ایتھے ووٹ نہیں اسمبلی اچریت ووٹ تبھی براؤ ہر کام ووٹ کرو شریعت ووٹ آ جن ووٹ رد ہو شریعت نہیں جنوب ووٹ ہو شریعت ہے لو تھلے کر لیا کرو یا محلے دے چودھری کٹھے کر لیا محلے دے بندے کٹھے کر لو ہاں جی آ طلاق دے بیٹھا تین دے بیٹھا ہے ایتھے ووٹ پاؤ کہڑا جڑا میں اس پاس ہاں ہے جڑا ایس پاسے ہاں کیڑا لگی ایک ہو گل کرالم رد کرن دا اختیار کنو کوئی نہ چلے کسی نبی دا کہ اللہ دا حکم آوے تے اگلے نو تے قبول دا اختیار میں نہیں منتا چل لینے لینا چل رکھ لینے چل نہیں دے پیچھا کر دے نہ لو کسی دا اللہ تعالی نے اپنے حبیب سل انج دا اختیار ضرور دیتا ہے کہ محبوبہ جو تون جو تون جو میرا حکم نہیں آیا کہہ دیں گا فلانی شہن حرام ہے وہ میرے نزدیک ہرامی ہونی تا. سبحان اللہ میں تینوں اختیار دیتا ہے تو حلال حرام کری جا مجھے لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نہیں دیتا میں حرام اتار دیاں تو تگوں آخ نہیں ایک شاید آپ صلی اللہ علیہ سلم حرام چا فرمائی سی اللہ دی حلال کی وہ بھی ہلفل کسم زمین دور پہ زمین جائز اللہ تعالیٰ فرمائے لے مت ہر لے تو ہر رو مماح اے نبی کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ پر حلال کر دی ہے اور میں کدہ نعلم آجتے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار نہیں دیتا گیا کہ اللہ دی کال نو رد کر لیں بس آخری مثال ہو گئی کیس تو اتے آئے کوئی قرآن نے فیصلہ کر دیتا کہ مومن مرد ہوت اختیار نہیں ہو سکتا کہ اللہ دا حکم آ جائے رسول اللہ دا حکم آ جائے پھر وہ آخر کوئی اختیار ہے ماں کان لِمُؤْمِنِ لَهُمُ قب مِنْ رسول کسی مرد مومن کسی عورت مومن کا یہ جی حق نہیں اختیار کے اللہ اور اس کا رسول جب کسی کام کا حکم کرتے پھر ان کو کوئی اختیار رہ جائے یہ مطلب سوائے قبول بچارا نہیں جس رسول اعلان کردہ میں رسول ہوں اس نے کافران اختیار ہوں رد کر پامے قبول کرمن بنتا آدھا سونے تو رسول ہے دا اختیار کافر مومن جڑا اسمبلی والوں رد دا اختیار کہ بہتے ووٹ ہو جان قبولے نہ دے بس صرف کی دسو کنتا اختیار جڑا, سید بیانو جڑا پیر صاحب اسلام واسطے گیا بھٹا میں انہوں بھی پوچھنا وا کہ اسلام تو اتنے تا جائے گا جو تو, تو مسلمان جائے گا بٹھا گولو بھی پوی لانت خدا تو آپ ماں نہ لانتی کافر بن گیا اعتقاد رکھ کے ہاں ان کو اختیار ہے یا مجھے ہے یا ان کو ہے یہ رد قبول کر سکتے ہیں کتیا آپ کافر ہو گئے گا اسلام کا بڑے ماں نہ بے شک اسی طرح ہی ہے جی بندہ آ کے میں گٹر چڑا کیوں نو بندوں بندیا گٹر چ وڑ کے نو نوا نہیں بڑا گھر صاحب کس ہو لاگل جڑے آتے بیٹھا پچھانو پچھانوتی کیون میرے ہاتھوں نہ ہوگا ان شاء اللہ پھر کسی گڈر نی جان لگا ہو گیا اگلی میں چیشتی یار عجیب گل ہے عجیب کھانی سانتی کہڑے پینڈے پا دے سان کٹ والی تھڑک جانا ہے کہڑے پہلے پا دئی گستاخ رسول دی سزا ہے ادھر رسول گستاخ رسول دی سزا ہے ادھر آشق رسول دی سزا گستاخایرت نہیں ہزور ہزور ہزور گستاخیر رسول کا قانون بنا چڈیا ہزار کی عزت کی گیرت کی میں آخا گا کہ یہ دس جہ آشے کے رسول فٹے پہ لگتا ہے کتی دیا بچیا وہ کہ گیرت ہوئی سمجھ لگی آسول ہوں یارہ پڑھ پڑھتے لگے آئے نئی اجتماع جدین نہیں ہو سکتا جد جمع یہ تتی ٹنڈی تار رل جائے پٹاقا پی جائے ایو یہ تتی ٹھنڈی کیون کھڑی ہے صرف این بھائی ادھر آخر غیرت رسول اللہ دی مقصود سی ادھر یہ اجیب گہرا گیر کٹھیا ہو گئی میں دسا نے اجتماع جد نہیں جہاد مختلف ہو تو جدین کا اجتماع ہو سکتا ہے نکی رین کا بھی ہو سکتا ہے اجتماع جہات مختلف ہو کر تو آئے آئے آئے آئے آئے محلے واحد میں وقت واحد میں واحدہ سے اجتماع واحد آجتما کا اور زدہ کا محال ہوتا ہے جی یہ کوئی بدلتی جاوے تو پھر محال نہیں ہوں لانتی میں تین دسنا چل رسول اللہ دی مقصود نہیں ہور مقصد سے جی غیرت رسول اللہ دی مقصود ہوتی نا فاروق سکارشک چنا دشک مقصد ہے کی اے کتے کافر سکولیاں لانکی سکولیاں کا کہڑا کہڑا سک ہوئے ہوئے ہوئے دوائی خدا آرے آرے آرے دیئے سورا کتنے تک لکے گا سورا کتنے تک لکے گا تیرے باندر ہزور پاکدا ہزور او مدرسیا باندر ڈورو تھوڑے بیٹھے ہیں اچھا ہزور د جوڑے پاک دف سدکا دے کے تو تربیت پائی امکھی ہوں میرا مستفا کا گلام نچاؤدہ کتے بی سٹ سال پہلو میری منصوبے اکبال ایسی اقل جیڑی ایک چنگاری تو شولا بڑا پا ہے چنگاری نو ویک کے شولہ سمجھ جاندی ہے کیو دقل ہوں نہ دیوانے جی ہوں چشتی امر پاگل میدان چان کے سیاح کی پکیری کھے پوا جی لاٹو کی جئی نو آرام نہیں نہ آتا جی آرام دن دے موڑ آ میں اگلی گرنا کیوں ہے اگر رسول اللہ کی غیرت مقصود ہوتی عاشق رسول انعام دا مستحق کی مقصود ہے انہاں کتوں کا اما نے آما خراب نہ ہو ان حکومت پتا ہے بھی یہ تھے نبی پاگ کا کلما پڑنا ہے لانتی نو چکر بازی دے کے بولک بنایا ہے انگریز دا قانون نظام چلایا ہے جے اصا محمد رسول اللہ کے گستاخ دی سزا بھی نہ رکھی پا دئیے نہ دئیے ساری مرضی انہ فدو نو مطمئن رکھنے جی سزا بھی نہ شامل کریے لانتی ہو تیتا ساڑا مولک جاندہ حکومت جاندی رہنی ہے امن خراب ہو جانا ہے ایک کتہ مردہ مارو گشت آخر رسول جے جی مارنا بھی پیندہ ہے وہ حکومت بچاؤ ایک دے پچھے اپنی حکومت نہ جائے فرنگی دی کوئی پلے پہ آئی یہ پٹی نہیں بان کے بیٹھ ہیں جماعت دی شیرتے نہ موڑتے آ جانی ہے پٹی بن بیٹھا تو دماغ بند ہو گیا حق کا تو اللہ کے فضل نہ جان بوجھ کے ہر رنگ دی پگ بن لینے ہر رنگ کے کپڑے پا لے صرف بغیرتی والے نی پہ پینٹ والے ہوں جنہ کے پیچھا صاف دستا بالکل میں پرسو نماز پڑھ آ رہا تھا کل نماز پڑھی گجراتی آئنٹو رفا یتین نماز پڑھ گفارو ہوئے میں پچھو آخیا میں آگیا یار گل ہے جڑا یہ ہوں نا پینٹ والا اسلام ننگے دے حکم چ اسلام حرام ہے کتابی گل جی میں نہ میرا نک وڑ دتاب بھی امام شامی ارب منیا تنیا دنیا کا مفتی فکی ہے آزم ادھر امام احمد اللہ دونوں بزرگاں نہ لکھا ہوئی ال ویخنا حرام ہے پینتالا دیس لکیر میں نہیں دستا تو ٹے دستے وہی شوق ہے ساری گا یہ تو صرف حوصلہ ماں بین دے پا لس پتہ نہیں ہوسلے ہے بندہ باہر بندے دا کم نہیں پینٹ پاس دل دا کام نہیں دلیر یعنی جا بغیرت بنانے بہت ہی دلیر ہو میں لیک پوتے دی ننگا چیز بھن چلے وے کی کرتا یہ بونڈ بھی کٹ چی تش بھی ہوا میرے سارا کچھ لیا سیاوقوف سی لگ ٹوی گیا تیر تیر لگا اندی ٹوی ہوں خون نکل لگ پیا ہاتھ لاوے خون لگے ہاتھ نو ویخ ویخ کے آ کے رب کرے شالا چوٹ ہو دو فٹ اتنے نکلے کھڑا ہے ہاتھ لگتا پہ دعا کی پیوں ہوں ساڈی قوم دے بھی ایسے طرح تیر ٹھکیا بھائی کرے مجمے چھت کھڑے نے سڈے ابھی جھوٹے سی گل پر چلے لو آخ تیر کر لو دو مگر افسوس ہے یار کوئی قسم خدا دی کر کے آنا اگلے دن مولی عبدل لطیف اتوں کا مفتی نہیں میج کتی بڑھایا مسیح آیا اسی طرح گل آ کی سو چشتی صاحب سی گل یہ لگ سک نال ٹکر کھان دی کوشش کرے گا کاکھ نہیں رہے ایک لاہور کالج کا پروفیسر صاحب والے گلا کی کر کے حضرت صاحب میرے کر क्या सच जो काफिर होगा ड नहीं सकता बंद कि नहीं बोलने आ जाए उतला बंद होता मेरा मसला भी जो बोलना भी کو کہ جوڑے اللہ اللہ یہ سونے والے فکیر کے راہی آجی فکیر درویشوں کے جناب سیل او در جڑے ہوں ہاں میںر گیا کھ بچیا کو نہیں ادھر لیکن رونا فائدہ نہیں ہو دینا ہالے میرے گلا یہ کوڑیاں لگن گیا بڑی نیندر گفلت کی ستا مرے کل کا مرد اج مرے اتری دیا اور میں مر گیا تیرا کھائی وہ رہنا یہ چوکیدار صرف سیٹی بجانے پے آمال سارے دکھ اپنے سہ کے اور نہ کدی تین بندہ منگیا اور نہ لان تھیا ایڈا بئیمان بڑے کھڑے نے چندے بندے چندے بندے جہے انہوں نے ر کرائی جانے نے نہ لگے کھڑے نے سابت کرو اتنے کوئی مائی دلال آ کے چندے منگے سابت آخو کوئی آ کے بندہ منگیا اچھا ایک, ایک سونے ساری گل مان لال جا کھی جانے لڑ جائیے اللہ. صرف میرے میرے حضرت صاحب فرمایا <تصفح> <تصفح> فرمایا مومن ہوے جی سب تو پہلا اللہ واسطے غیرت کرے جلا شان ہوا پھر رسول اللہ فرد رس باقی نبیا اہل حکایا جدو باری آئے اپنی ذات کی معاف کھڑا کرو تین کفر دا سبق لبا اے گمراہی دا سبق لبا اور لبا کر؟ خدا رسول دے جو رب آخرن آج رسول اتوں شروع ہوتا ادھر سمجھ لگی گل یار مجد پہچانے جانے نے اپنی تعلیم پہ اللہ دے بندے نہیں مجدد دی پہچان لکھیے حضور سیدنا شیخ شاہ ابد محدد سے دل بھی راہ ما اللہ نے فتح دندر. آ فرمانے مجد دو ہوئے تے باطل دان کے نکھےڑا کر اللہ میرے خلاف نے کرایہ آپ دا مکان ہے میں ایک بار مجبوری دے تحت میں آستان مجھے فرما نے دو چار دن وی کے نا فرما نے یار آستانا آستان آشیا کرایت ہے پیر صاحب پچھلی خڈے لبھتا بورڈ حضرت صاحب کا اپنے حکم آڈر شریف سڑک لبھتا لقب نے ہوتے ہیں کہ بندہ لقب یاد کرتا ہے نہ بھول ہے کرتا لکب بھول ایک پیر تقریر پہ کرے مولوی ایک آرف نوری صاحب فوت ہو گیا چنگا بندہ سی دین من کے گیا من کے گیا محن لگا چیشنی صاحب سیدھی گل رہی ترا طریقہ سلاف والا اسی پھر گیا عارف <تصفح> نوری صاحب تقریر پکڑ کا موکی منڈی لطیف ششتی صاحب سن فوت ہو گئے نمجہ چشتی کے والے دے تو گمرایا تو بندہ چناسی لطیف ششتی صاحب مجھے سنایا کہن لگے انہیں تقریر گٹ کر چکر عارف نوری صاحب انہیں خاج آج میری غریب نواز سرکار دی کرامت بیان کی نوے لاکھ کلو بنا پیر بیٹھا سی تھے سوتھ کھچ کے آتا <coughs> میری شرامت نہیں آتی دیتا پرتا انہیں آخیا وہ تو بہت کی سنیے حضرت لندن دورے پر گئے لندن دورے پر گئے دورے پر گئے می جہاز شریف کی جہاز کی کھڑکی سے دروازے سے نکل کر ایسے جلوا کرایا گئے لاکھوں کی تعداد میں گورے کھڑے ہوئے تھے سب نے کلمہ کلبا پڑیاں نارا تک میرے کرامت چاٹے چ بن گئی اتے کھلوتے انہیں رپیا پیر نے رپیا ہزار کٹیا ملو ملو دا ایک, ایک, <تصفيق> ایک جنا ایک ایک ایک ایک بندہ اگر دہلی کے اندر سو چوٹ بول لو لکھتے پکا سونے گجل کم ہی کہڑی مائن مال بھی چور کئے کنی کمائی کہ نہیں برا میں ہے پھانسی سزا گستاخ رائم رو اسی بچیے سٹی بچے رسول اللہ مقصود ہوں پر گستاخ رسول کی سزا تو یہ آشے کے رسول کی سزا کیوں رکھی ہوس مقصد وہ اصل مقصد کہ انگریزاں آخیا کتے پترو محمد سڈا دشمن اصل محمد تو تے ملک محمد ناڑی کھڑا وہ قتل ہوتل پھردا رہے کتی بچے ہو تو حکومت کا دی, دی چلو ان شاباش قانون بناؤ تین سو دو رکھو نو رسول نو تاکہ دنیا پتہ لگے محمد دی قدر اتے اوارے اوارے گستاخ جن بھی نہیں تاکہ پتہ لگے کتے کے پترو اچھا خوش ہو کے پھر تمہیں حکومت دیا بھی قائم بھی رکھاں گے تڈ می آ کے کوئی ویکھے گا بم مارا سکول ایسے قانون اور کوئی مقصد اسان سکول دشمن کہ سکول پڑھائی ہے ہی انگریز دے قانون چلا بڑا ہو بڑا گئے سن ملک چلان راستے ایک کتے نے ہن سمجھ لگی بس پھر ہن ایک گلاں تے دو آ گئیاں قانون دے حوالے نال قانون ای انج دے تے ہر جماعت آندی سی قانون واسطے تے آئین واسطے اوندے ہن ہر جماعت دا کی بنے گا ممتاز قادری صاحب واسطے جڑے جلوس کردن انہاں دا انچنا ڈرامے باز دیا پترا ادھر رریا بیٹھا ادھر ایسے قانون نظام اور اتے ہو تبصرہ کردا ایسے دو سو پچانوے سی دسو ایس دو سو پچانوے سی کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالا کڈے تو ہین کرے تو کرے سزا پانسی ہے اور یہ بھی نہیں دس گیا تو ہے اوہ جڑے تو کٹے اسلے بیٹھے سن جس قانون بنیائی تک نیچری تک سارے گستاخ کتے سن اچھا سارے بیٹھے نے تو ہر گستاخ کہڑا ہو باہر لبنا پینا نہ لبے گا تو نہٹے لگے اج تک لبا کوئی بولنا نہیں اور اگلی گل سن سوا لاک نبیا گالاں کڈے کوئی تیرے قانون ایس دو سو پچانوے سی کیا پورے قانون فٹے نہیں لگ سکتا حضرت علیہ السلام تو لے کے باب آدم علیہ السلام تک ہر نبی جنیا مرضی گالاں کھے کوئی دو سو پچانوے اے لگتی ہے جی سزا دس سال ہے دو سو پچانوے سیری لگتی جہی سزا سزا ہے موت ہے چشتی شریف دے اندر میرے کیس دا وکیل بنیا سی شیخ ایک پیپل پارٹی دا کا اتوں کا سدر سار کاؤنسل دا صدر سی اس میں آپ گل سنائی اور سکھا عیسائی اتے ایک نے اپنا عیسائی کہنا ایک اتے مہاجر سی تھارے مارے والا انہیں حضرت نو اسلام ناہڑ سی مسجد دے بندیا پرچا کرایا وہ سزا بول پڑیا گیا سزائے موت تھلے والے جج سنا دتی جہا تھلے آیا ہے درجہ تی کا مجسٹریٹ اس نے مینو کیا کہ میں ہائی انائیٹو بری کرایا وکیل نے ہائے کیونکہ ایک وکیل سکولیا صرف نوکری چاہی چاہیے ہوں باوے ہوں چھڑانا کنو سی <محن> <غصطاخ> <leader> حلو حلو رسول. رسول. لیکن کیونکہ وہ ملازمت کا مسئلہ ملازمت ملازمت ہے <محن> <حلو آیا. حلو محن> کی میں کی بلائی والے بہت اگے نکل گئے بلے بلے بلے انہیں کیا میں چھڑایا میں ہائی کوٹ بہاول پور بری کرایا فل بینچ ججاں کس تھے دو سو پچانوے سی کا اطلاق صرف رسول اللہ پر ہوتا ہے باقی کسی رسول پر نہیں وڈے منہ والا شیخ ہوں ہو بالکل تصویر اتے ہی سوچ انہیں آخیا میں کرایا میں آخیا بھی گستاخ ایک گستاخ رسول جڑا رسول اللہ کا گستاخ ہے واسطے قانون دوسرے نبیا نہیں بری مطلب ہے دوسرے نبیا دی عزت بےزتی وہ تیری نظر میری ساری نظر ایک دی نظر ایک خوش ہے آپ مسلمان جو ہے سمجھ نہیں آئی ہلے اے تعلیم صرف اس واسطے اس تعلیم نو قدرے برداشت کیتا جا سکتا ہے اگر یہ شرط لکھ لی جاوے کہ حکومت میں برتی ہونا حرام ہے جاؤ تھو پھر آخن گے پڑھیے کئی انگریز مسلمان کرنا کارے کیوں لانتی ہوں بہانے موکے سمجھ نہیں آئی تہذیبان تہذیبان تشادم ہے نظام دتا سڈے نظام مقابل کیا مطلب وہ حکومت اپنی حکومت کا حکومت حکومت کا عملہ کوٹ وکری ساری عدالت وکری وہ جج سڈے کازی وہ تعلیم وکری ساری تعلیم وکھری اثاتا وکھرے ساڈیا ساتدہ وکھرے ابھی تعلیم دین مذہب دی کوئی شرط نہیں حکومت دین مذہب دی کوئی شرط نہیں یہ در دین مذہب پہی لوئے ہیں وہ تھے جو مرضی لگے جو مرضی کرے صرف فرنگی دے خلاف نہ چلے یہ تھے خدا رسول دے خلاف بولنالا کرنالا کرتنالا صاحب ایک کھڑے لین لگ سکتا ہے یہ تھے نہ استاد بن سکتا ہے نہ حکومت جا سکتا ہے بے شک بے شک اس تعلیم یہودی ہووے ہندو ہو ہووے ہوابی ہووے ہوا مرضی کوئی تمیز نہیں پڑے جو مرضی کوئی تمیز نہیں کرے جو مرضی کوئی تمیز نہیں ادھر ادھر خالی نہیں کہ مسلمان اتے ستاں والوں دی شان دا بادشاہ چاہیے کر کے پہلو سیدھی کے اکبر آیا اللہ نظام اسلام دا عملہ اسلام کا چلاو علیہ مسلمان کافر کیا فاسق دی تھا کو نہیں جدید ورگا آئے تو حسین دی رگ حرکت آ جانا سبد اللہ بن زبیر پاک دی رگ حرکت آ جاندی صرف حسین پاک کا نام صحابہ صابان جو ہوا ہے دوجے شی جو رکھا بےلی جو کرنے وہ نقل کرتا ہے پتہ نہیں نہ مراد میں مراد آئی مام حسین کلے نہیں سنی ودرت عبداللہ بن زبیر نے جیت کی بیعت نہیں کی مکے شریف شہید کر دیتے گئے نے یہ کربلات شہید ہوئے تو وہ ظالب ظلم انتہا درجے ظلم شہید پہ آدھا کنجراسابی تام نہیں لینا بارالگ ہرکت جسا ہی ویخے رگ ہر ہرکت کوفر دی حکومت آخری سن ہوئے سکول دی حکومت دی آخری نہ حکومت چلاو والے دی تمیز نہ حکومت دلک مذہب تندین کوئی برائی کرے کو بلکہ انہوں سے تعلق جمہور کی خواہشات کے ساتھ جمہور دی خواہش ہوئے ننگے ہون دی دلے ہون دی کنجر ہون دی کمینے ہون دی دلا بدکاری شراب جوئے بٹیاں ہارو آیاشی بدماشی کمینگی بیالا دینیت جیویں دیے جمہور دی جیویں خواہش ہوئے حکومت دا کام میں خواہش پوری کرنا لوکان دی یہ ہے جمہوری حکومت شیطانی کفردی حکومت دا مطلب اسلام دی حکومت اگر پوچھنا دا مقصد کی ہوں دا تے اللہ دے قرآن تو اسلام لبا سبحان اللہ, سبحان اللہ فرمان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ایمان علیہو نے اگر حکومت زمین دی دے دی دی نا پہلے نمبر رکھی اقام نماز قائم کر گے جا نہیں پڑے گا سوٹے ٹھوکر ہاں تو سکا تھا زکاطے ہی لینگے جی نہیں کوئی دے گا تو حضرت صدیق اکبر وگوں جہاد کر دیں گے مارو محکمہ بنا گے محکمہ احتساب محکمہ اسمت جس کا کام ہے عملہ ٹوٹتا پھرتا رہے گا دیکھے گا نیکی فرد خدا دے کون نہیں کر رہا اور برائی کہڑا پیا کر کھڑی جائے گا نیک برائی تو ڈکی جائے گا جہاں اللہ عبارت نئی کتے دا پتر کافر گیا ہوں اللہ کے لفظ بن نہیں سکتے کسی کو جدو نے صاف دس دتا ہے کہ مومنا نے حکومت دیا گا اج نظام بنا دے جہاں کتا آ مذہب نالکوڑی ذمہ دار ہڑ بن کے ٹھیک جی آخ ٹھیلا ہوئے ہولان ہوا ہوا وزیر اعظم تو لے کے صدر تو لے کے سارے ٹومکے لا واسے آئے کھڑے ہو گئے آئی ٹوس کے ڈی دے ڈمالو پا ڈبی سارے خسرے کتی بندے دا پتر ہوئے گل کرے بندہ بندے بندے والی ٹولہ ہیمان گل سو مینو یہ جتی کر دنیا دے قسم خدا بھی کر کے इन्हों तला जिथे खड़े खलोते उत दबाते गडा जमीन अंदर गड जाने कंजरा का जला नहीं न हो ना वेख्या जाए तो आ, आ, भी आ, भी। रोमे मुसलमान हो तेन पता ही कोनी सलाम बसता कि तू पता नहीं किे सूर रहेख बैठा अंग्रेजी कुत्ते रहा بن بن کے ٹوپیاں تین میں آخا گا یا میرے نبی کا کلما پڑھنا چڑ دیا بگتی چھادار ندنام نہ کرو پتا نہیں کتوں شرم کر قسم خدا کی کر کے آنا کلمہ چھوڑ کے جو مرضی کر میرے آقا دی عزت رہ جائے کتی بچے کافر کی آخر گے محمد دمتی فتو ہوں میرے آقا نو بدنام نہ کرو اے نہ راہ بر دے پیچھے نہ چل سور دے بچے جہے کوئی تون کے بیٹھا کسی تھانے کوئی دبئی لکیا بیٹھا کوئی ندر چین تو نہیں پیا کتے کروڑوں اربا روپئے کے جناب جی بنا دیتے ٹرالے آگولی ہے جنگلے لوگ ہزور پاکستی مدرسے خدا دی کر کے جوڑے پاک کا سدکا جنگل دیاں بلائی میرے مستفا نے جنگل فقیر فکیر رنگیا جنگل جنگل دے فقیر نے سانوں رنگیا ہے اب کر چلے آے مائی کے لال کے بازو چور ہوا لو کھڑا کر میں کر لو چکلے لے کسی چور حکومت چور بھی بچ جا کے آسرے چوریت بھی نکل جائے ساتھ فس جا لنتی ہے جی بازو چو رہی گل کا جاب گل نہیں رسول ٹکر نہیں چنگی چیز ابھی بھی نہیں مر گیا پتہ نہیں کہڑا جگ لگا پھر ہونا مجھے مارن کی خاطر گیا لگے چوڑے بیجو ویکھے نی سور اگریزی گند ٹٹی کھانا محمدی محمد محمدی سونے محبوب کے گلامت کبر رکھ والے تین نظر ہی نہیں ویکے ہی نہیں وہ ویکے نیو تو پی دبئی پوچھو میں واسطے کے پاک ہوئی پاک تھاوا تمیشہ آشک وستے ہوئے دوجا فرما کیا ڈرو بڑے ہوتے بڑے ڈر نماز بھی پڑھنے پچھلے اصلا تان کے مات سجدے مر جا تو بنے گا لگی سال کنجرا مولا شہادت بیان کرتے آ سجدے سجدے تجدے حسین مانگتا سر تینوں نہیں چاہیے پر کوئی نہ منافک نے نا وہ اگے چک دیا مار گیا بھڑی موت بڑے گا کی گل ٹھیک گل ٹھیک تھی بھی آ سجدے مرے کیوں بے مان مرنے گوش مر ہوش مرے لڈی پاؤ دج درے تجدے مرنا چاہور چارے پاس اصل ہے چارے پاس اصل بیٹھے نے ملا تقریر تکرد اتنا اللہ ہلا کھو فلے دیکھا دیکھنا میرا سرکار بیٹھا اگلے اج تک سمجھ نہیں آئی یار جی یہ دیکھا پھر پور خوف کہ آخ گڑو گڑوں گتبو وہ گدڑ دلیو تلی ضرور اوسو پر انگریزیا میرے آقا دا, دا ولی شیر شیر <curves> جنگل چیٹھا ہوحاف کی میرے لیے تاجدار جیت چلہ کی پہاڑی تے تو اتوں کا اج دے انگریزی ولی فل تو آپ تبرے اتے کرنے آخنا مجبور کرتے چل سے میں پر پچھلے دس واگے بڑی کتی کر کے ہر شاید بلا بیٹھی نکھا ہے نکھڑا ہک تاطل ہو تکری بند کر بیٹھا تو تکریر میری جاری ہوتا ہے وکھاؤں ایک پیری دنیا قسم خدا کی کرکہ نم کلمہ نہ پڑھتی جاتی تو ایک پیری آخنا سی ہوئے پچھلے کفر کتا لگ گئی ہے تو بھائی کرلا کتا نا جا بندہ اپنا سجن ہو اپنے آپ نہ لگے اس بندے ہاتھ بھی نہ لا دے شک ہاتھ لگا نہیں بندہ ہلکا ہوا جا بندہ وہ ہاتھ لا کے ہلکا اس جاس ہاتھ لاگے پھر اگو اس طرح کتار میں لو یہ جن چیر دے ملان پیر مسلمان نہیں نا یہ اگریز نے ہلکا وڈیا یہ ہوں بیٹھے نے کفر اسلام بنا صورت جو دی نہ نہ نہ جلسہ کوالی جا قطرہ میرے مستفا کی عنایت اللہ دی کرم نوازی تیرے جمدیا ایمان آ رکھا سی تے بچ جائے گواہ مرل کے کفر اسلام کفر اسلام کفر اسلام مسٹر قائد آزم فلاں جو کچھ ہے ہلکا ہوں ہاتھ چومن دی بجائے ملا کنڈ کر ل جنا دے یہ ہلکان نہیں مکتا فرنگی دے یہ جھلا پن نہیں لگے نا کیا نہ نہیں تو پچھتا میرے نال جو کچھ ہونا وقت ہونا میں تینوں ضرور خبردار کر چلیا تو پچھتا میں بہت دور کھانی پہنچا سوتے بھی گفلا تے چاہتے ہونا بھی سارے بہت سخت ہے ہونے والا عیسل اسلام کی امت نہیں محمد اس وقت رب آ جا آ جا پھر تین اتیا تینوں وجہ رکھی کلاسا آج وہ مکان سے ٹریا تھی شک دعا فرما کے جا کر روٹی شوٹی کھاؤ ہے امام صاحب کی ویڈی شرط سکولی نہ ہو سکولی ہو سارے آپ شا بھی ہوگیر خوبیاں جدو یہ لانت آگی سمجھ آ گئی کہ نہیں مسئلہ بندہ کہنا تو ایک بار تو سوال پکڑ کے یار سوالات تو میں فارغ ہو چکا بار بار کر سوال اچھا اگر اس پپا میرے اگر اس دی مراد ہے اس فارغ تو ہو جہی وہ تلاق تین دے بیٹھا بندہ او کونی بھی یار اس طلاق ایک فارغ ہوں نہیں ہوں کہ اگلیا دو بھی او ہی جیڑی میں تیری پہلی فارق کی تی بیٹھا تارک ہے بس ایک تلاک سمجھ لگی اگلے دن میرے کو یہ مسئلہ پیش ہے کہ بندے دو تلاک آخیا تین میں فارغ کیا کی تا بھائی ٹھیکہ دیا میںب دتا بھی نو اسل پتہ نہیں وہ فر آئی طلاق ہی مقصو کیا گنمی طلاق میں دے البائنو کنزا کاج پہ لیا زینتی اللہ تعالی نے کسی مقام پہ خطبہ ہے نے. نے. دے چھوٹ دے پلندے نا ممکن میرے مستفا اہل بیت پاک کسے کچہری کھلو کے کو خطبے دین آج تک یہ دو اجیب بھی چلے نے ایک, ایک روایت یہ پہ بیان ہوں تین دن امام حسین سرکار کا پانی بند رہا اتوں شیا دیا کتابوں بھی, بھی تو دیا کتابیں چلی بھی لکھا تاریخ دس محرم نو امام حسین پانی منگایا حسل کیا سارا حسل کرایا ہے وال سفا پاؤڈر استعمال فرمایا فرمایا جنت دیا چل چلے ہیں دس نو ادھر نہ پانی آیا کھڑا ادھر تین دن بند کرائی کھڑے نے تو یہ دو روپئے تک کٹھیا کر دو کرو ایک کلا دا موضوع ہے میں یہاں جھوٹ دے پلندے کھولا دا موضوع ہے سمجھ کہ نہیں آئی سے تقریر کی اپنے اور میرے بارا ہے ملتان سیف پڑھتا ہے سوال اسے کیا جسے سے صاحب بارے اپنے پتھر مرائے سنے بے نمازی سنے والد مرائے سن بے نوازی سندتاخ میں خراب ہو گیا پاگل ہو گیا چیلہ کٹیا وہاں چیلے چ دماغ اٹ گیا اس تو بعد وہ پنڈ چڑیا نکل کے کسے کسی لاہور علاقے میں چھ مہینے ہون لگے نا میں اپنے والد صاحب اتوں منگا کے پنڈ چل رکھے خدمت متا پچھوں وہ رقبہ میرے والد صاحب دا چاچا سنبھال لیا چاچے سڈے کھڑ دین دے, دے والد سڈے ترلا میر بانی چلو ساند سی پتھر مرائے چشتی اینج بھی ساری زندگی اپنے والدیتا چی تو لاہت نہیں اس الزام لاون والے لانت وڈک دوسری گل استاد دا گستاخ میں سونے ضرور استاد دا گستاخ میں گستاخ ہوگا جسے استاد سیدھا ہو گیا میں سی اکبر پاک ایک گل سکھ بیٹھے اگر میں ہزور کیریقے کر میں ٹیڑا ہو جا جا سارا ڈنگا ہوا بیٹھا ہو <تصفح> <بے شا. تصفح> مولی محمد عمر شروی جان د <تصفح> <تصفح> دو بندیاں کول پڑھے سن سڈے ددا استاد مولا نا منظور احمد صاحب نواں جنڈا جنڈا والا جان گو جنڈا والا آپ بندیاں کول مکمل پڑھے سنتے دورہ پڑھنے آئے سن اتے گلاملہ پنڈی والے کول میں کنا جی گل سنی ان کو سن لگا <تض> استاد پڑھ کے میں چلا گیا گلام پیا وا لگا اچا ٹھبا ہے تے غلام اللہ پنڈی والا کھڑا ہے خلا ڈگی چار پاسے وہ شاگرد باندر بن کے نچتے پے میرا پہلی رات سی میں دو خواب دیکھ میں پرماندر میں پڑھے دو بندی کو استاد کیوں بن گئے دونوں بندے رکھ مطلب استاد بھی تون چاہیے اچھا کوئی شاید جاننے کہ دینے حق دے خلاف جو ہوگی جنہ خلاف ہو گیا ان خلاف ہو جا ورنہ ہی خلاف ہو جا والدین واسطے کلن کا لا حکم بہت سخت حکم ہے وہ اگر دین دے مخالف ہیں رن نال دین دی گل کرنی نرم ل حق ایڈا سخت ہے کہ ذات نے اپنے نال رکھ دبا اللہ تعبدو کلہ اللہ تاب لو بل احسان اور بزرگ فرماند نے کہ والدین آخر والدین سال والدین سالے والدین ہومن ہوتا نہ انہیں کلا والد رکھے والدین لہذا لیادا جیویں دردی ہو اونا دا غلط مطالبہ ماننا گلتنا گل گلت غلط گل آشرا کے خلاف گئے ابو جی یہ گل غلط اشرا کے خلاف ہاں ایک مقام تھے اگر والدین اللہ رسول دی کرن گستاخی انہوں نے بولن مندہ حکم نہیں اولادنوں کے قتل کر دین اگر ایک قتل کر دین گے اللہ رسول دی غیرتے رب رسول دی بارگاچ مجرم نہیں ہوں فتوے تے غور کرو میں کیا کیا ہے اللہ رسول حکم نہیں دیتا کہ مار دے لیکن جی مار دین رب رسول مجرم بھی قرار نہیں دل جل ہکسری ولبا ولبا نل ہکسری اللہ ولبا بس صریح صریح سوڑے سجد دو نا جی دو ایک بار آخیا طلاق اگر جی اس طرح پہلو جی میں سمجھا بیٹھا وہ دنت یہ ہوئی ہے کہ او صرف وہ خبر دیکھ رہا کہ میں پچھلی نال تینوں نا فارغ کر چکیا بس تو ایک ہی ہونی اگر وہ نیت نہیں تو دوسری پہ جانی اگوں جہی تیسری ہے پھر آخیا تو تین فارق کیتا ہے، او گئی لہذا دو تلاک انہوں ہوئی نکاح دوبارہ اس